اِس الرحمٰن ورحم الحمۃ اللہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو سکھنؤ خران مجی اللہ خران باقی صاحب کو سمجھنے والے سے سلامت کرتے ہیں الحمدللہ ہماری یہ فک الحمد کا شاید انشاءاللہ شاء آخری درس ہوگا باب نمبر ترپن کا اور کل ہم نے باب الحجب میں سے باب نمبر ترپن کا ہاں جی تھوڑا سا پڑھایا تھا اور آپ کو جو برا تفصیلات کا جو خاکہ بنا کے دیا تھا اور یہ اسی ضمنے میں آگے مجھے توجہ تھے سا نے فرمایا انسان تمام عرص سے معروم ہونے کے لیے جو ہے اس کے مرات فرمائے اس میں مراۃ القرب ہوگا اس میں کل جو ہے ورد کے دوسرے پیراگراف کے بیچ میں آیا تھا یہاں پر فرمایا تھا ویم نالو تو اسی طرح جو ہے روکتا ہے حاجب بنتا ہے بیٹا میں ان لوگوں کو جو ماں باپ دونوں کی طرف سے مید کے نزدیک ہوتے ہیں بلاؤن اب الاب فخر یا صرف باپ کی طرف سے قریب ہوتے او بالعم فخ یا صرف ماں کی طرف سے جیسے کل اخوت ہے جیسے بائی لوسا کا بھائی ہو تو ماں باپ دونوں طرف سے اولاد ہے تو بھائیوں کو نہیں ملتا وہ ابنائیں اور بھائیوں کے اولادوں کو الجداد جو صرف باپ کی طرف سے نزدیک ہوتے ہیں دادا ان کو نہیں ملے گا جب اولاد ہو تو وہ آباہم جو ہے آبا اجداد کے جو آبا یعنی اجداد در اجداد جو اوپر آپو لین اوپر جاتے ہیں نا دادوں کا لین ان کو بھی نہیں ملے گا ولاوام اور چاچا لوگ یہ بھی باپ کی طرف سے ان کو بھی نہیں ملے گا جب اپنے اولاد ہو و لاک اسی طرح ہاں جی ماموں لوگ یہ صرف ماں کی طرف سے ہاں جی بننے والے کے رشتے دار ہی اور ماموں کے اولاد چاچا اور ماموں کے اولاد ہاں ان کو بھی جب بندے کا اپنے ااولاد ہو تو ان کو حصہ نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا آگے فرماتے ہیں ولاشارک الولادا اولاد کے ساتھ رس لینے میں شریک نہیں ہوتے البوا نے سوائے ماں باپ کے و زوجانی اور میاں بیوی کے یہ دونوں اولاد کے ساتھ حصہ دار بن جاتے ہیں اس لیے آگے ہم اندامل اولادوں اگر اولاد مکمل طور پر مناظم ہو یعنی بن جائے گا کوئی اولاد نہ ہو نہ اولاد نہ رینا جو ہے نہ جو, جو ہے اس کی بیٹیاں وغیرہ ولاباؤں و متم الا اولاد اور باپ بھی ہو باپ دادا بِ ہو یہاں دادا نہیں باپ ہے اولاد ایک بندے خود ہو کہ اس کا اولاد بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرے درجے کے وارث آتا ہے ہر تو پھر اس کے جو بائی بہنیں ہیں وہ اور اجداد سے وارث بن جاتے ہیں آگ علمات و یمن الاَ بائی اگر ہے تو وہ مانے بن جاتی ہے اس میں ولاد اللہ دوسرے بائی کے اولادوں کو ایک بندہ اس کے وہ خود فوج اس کے ایک بھائی ہیں دوسرا بھائی دوسرے بھائی کے اولاد ہیں تو بھائی ایک بھائی تو پھر وہ بھائی کے ہوتے ہوئے دوسرے بھائی کے اولادوں کو ارز سے محروم کریں گے آگے ہر کی شکل میں فرماتے ہیں اگر ایک کے وارثین میں جم ہو جم بتون یعنی اس سے پھیلے ہوئے اولادوں کا ایک تسلسل نیچے آتے گیا ہاں جی اس کے بیٹے بیٹے سے پیدا ہوئے پتا پوتا سے پیدا ہوا پر پوتا اسی طرح غلطی میں سوچ سمیک یا سمیک وہ جم ہو جائیں اور مطالعت یا ابھر باپ باپ کا باپ دادا دادا کا باپ پر دادا اس طرح اوپر کو چلے جائیں تو فرملا یہ فال اغربی علم ہے دو شرط مجد سے زیادہ قریب یا ہے وہ دور والوں کو روکتا ہے جو سب سے نزدیک ہوگا اوپر والے سے نیچے والے سے بھی نزدیک والے دور والوں کو مکمل طور پر روکتا ہے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے آگے فرماتے ہیں بائی فرماتے و یمن والوتوں بھائی لوگ جو ہیں روکتے ہیں اس لے جانے سے وہ اولاد بائی کے اولاد ہیں یہ دونوں روکتا ہے وہی ندل اگر یہ جنہیں نیچے کو آ جائیں ان کو روکتا ہے میں یا وہ ان رشتہ داروں کو جو اس مئی سے نزدیک ہوتے ہیں بلاجدادی ہاں جی دادوں کی جانب سے مین العامہ یعنی دادے کی طرف سے جو چاچے ہیں دادے کی طرف سے جو رشتہ دار ہے وہ کیا جیسے چاچا لوگ وہ لاہو اور مامو لوگ ہاں جی وہ اولاد ان دونوں کے جو اولاد ہیں ان کو روکیں گے بھائی ہوتے ہوئے ہاں جی آگے فرماتے ہیں بھائی اور اس کے اولاد ہیں تو پھر چاچا اور ماموں اور ان کے اولادوں کو روکتا ہے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے آگے فرماتے ہیں اولا یمن اون ابال اجداد ہیں لیکن آوال اجداد اجداد کے جو باپ ہیں اپو جو لن جو پر جاتے ہیں ہاں جی ان کو نہیں روکتا ہے یعنی اجداد کا جو سلسلہ ہے اوپر کو باپ کا جو باپ ہے ان کو نہیں روکتا کیونکہ لہن الجدہ یعنی بھائی دادا کو نہیں رکتا ہے کیونکہ جدہ دادا وہی نالا جے نہ اوپر کو تلا جائیں کہنا جد وہ دادا ہی ہوتا ہے اس کو ایرس ملتا مل کے رائے کیونکہ دادا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے لہٰذا اس کو ارس ملے گا حمتِ ولاکن لو اشتما بتون المط یعنی ایک جگہ پر جم ہو جائیں بطون مطالعہ ملط یعنی وہ دادوں کا لائن ہے نی دادوں کا لائن اوپر کو اپ و در آدم کی طرف جائیں گے تو اس صورت میں بھی حل مضبوطِ مطالعہ جب جائیں تو پھل اغلب الللم تھے جو میں سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا وہ یمن الود وہ دور والوں کو روکے گا تو اس فارمولے کے تاثر پھل ہوں تو انسان کے جو چاچا ہیں والوال ہوں اور ماموں ہیں وہ اولادوں اور ان دونوں کے اولاد یم اون یہ دونوں روکیں گے امام باپ کے چاچوں کا کیونکہ اسے زیادہ دور ہے چاچا اور باپ کے چاچا تو باپ کے چاچا آپ کے اپنے چاچا سے دور ہیں لیکن اوپر کیسے چلے سب ہے ان کو روکیں گے امام ابھی باپ کے چاچوں کو واہو اور باپ کے ماموں لوگوں کو روکے گا ان کو نہیں ملے گا آپ کے اپنے چاچا اور ماموں کے اولاد ہونے کے صورت میں باپ کے چاچا اور ان کے ماموں کو خوش ملے گا بقاضہ اسی طرح اولاد و اما ملاوی اس طرح جو ہے باپ کے چاچا کے اولاد وہ اولاد و اخوالی, کے جو ہے ماموں کے اولاد یہ دونوں جو ہے یہ بھی اوپر کے رشتے ہیں یم یہ دونوں روکتا ہے امام الجد اوپر جو دادا کے جو چاچے ہیں وہ بھی اوپر جائیں گے ہاں یہ وہ اخوال اور دادا کے جو ماموں ہیں وہ اور ان دونوں کے جو اولاد ہیں ان دونوں کو روکیں گے کیونکہ یہ سب جتنا جو ہے مئی سے دور ہوتا جائے گا اوپر کو ان کو نیچے والے روکتا ہے مکمل طور کو خوش نہیں ملتا آئی فرماتے ہیں وہ یاس پت المت و بلاب واہد ایک شاخ اس کے وارزین میں سے ایک بندہ ہے جو متقرب بلابد ودو جس کا اس معنی والے کے ساتھ صرف, صرف باپ کی طرف سے نزدیک ہے ساخت ہو جاتا ہے سے وہ شاخ جو قاریف ہے بلاب وحدو صرف باپ کی جانب سے اور دوسری طرف ایک اور رشتہ دار ہیں مالمت بلابی والم دوسرا جو ہے باپ اور ماں دونوں طرف سے نزدیک ہے ہاں جی تو مثلاً ایک بندہ خود ہو گیا اس کے دو بھائی ایک اس کے صرف ایک ان کا صرف باپ ایک ہے دوسرے کا ماں باپ دونوں ایک ہے تو جو ایک کا ماں باپ دونوں ایک ہے وہ بھائی دونوں ہیں لیکن جب اس کا وہ بھائی ہے جو اس کے ساتھ ماں باپ دونوں ایک ہے اس کے ہوتے ہوئے صرف باپ ایک ہونے والے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا معتصابی فرجہ تھی جب یہ دونوں درجے میں برابر ہیں ہاں جی درجے میں برابر ہونے کے باوجود دونوں بھائی کہیں گے لیکن ایک بھائی ہے وہ جس کا ہاں جی جس کا اس والے کے ساتھ مام باپ دونوں ایک ہے اور ایک کا ساتھ باپ ایک ہے تو مام باپ جس کا دونوں ایک ہے اس کے ہوتے سرے باپ ایک ہونے والے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا حالانکہ ردبا دونوں کا ایک ہے دونوں بھائی ہے آگے پھر ایک حرملا فرماتے ہیں وہ سبھی ایک بندہ اس کا نسبی رشتے دار میں یہی اولاد ہیں باپ داتے ہیں یہ سب آتا ہے وہ سبب میں میاں بیوی وغیرہ ہے ماموچ وغیرہ آتا ہے, آتا ہے، ان کے اولادیں آتا ہے تو ایک بندے کی نصبی اور سببی جو ہے رشتہ دار ہوتے ہوئے وارش ہوتے ہوئے لاسبل ولا کل میں نے کے اندر ایک جو ہے نا ولا جو ہے صوبیت میں ایک دو یا دوسرا ویلا جو کل آپ کو میں کو نقشے میں کھینچا تھا اس میں ولا میں ایک آزاد کا غلام ایک حکومت اسلم یا امام یا آدم مادہ کا تھا تو ایک بندے کا کوئی وارش نہ ہو تو ان میں سے کوئی وارش بن جاتا ہے یہاں فرماتے ہیں اگر ایک بندے کا نصوی اور ثبوی رشتہ دار ہے تو لا الصب اللہ تو ولا کی بنیاد پر ہاں جی کسی کو لگا یعنی جب ایک بندے کے ثباب نصوی اولاد وارشین ہی ہیں تو نہ حکومت اسلامی جو ہے اور امام اس کا اس کے علم اس کے مال کا وارش ہوگا <تصفح> اور اگر ایک دغلا بہت ہو گیا ہے تو اس کا اپنا نصوی ثبوی اولاد ہیں ہاں جی رشتہ دار ہے تو اس کے آزاد کرنے والا آخر کو کچھ ملے گا نہ کسی کے ساتھ کوئی اور معاہدہ ہو ان کو کچھ ملے گا کیونکہ اس کے نصبی اور ثبابی جب وارشین ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے دوسرے ویلا کے بنیاد پر کسی کو کچھ نہیں ملتا یہاں تک بحث تھا کہ وہ جو ہے تمام عیر میں معقومیت کا لیکن جی کہ قریب والا ہوتے ہوئے بعید والے کو دور والے کو کچھ نہیں ملتا یہ نصبی رشتہ داروں میں یہ تفصیل بات ہے ابھی پل کا تھا حاجب بننے میں یا تمام سے حاجب بنتا ہے بعد والے کو خوش نہیں ملتا ہے یا کچھ زیادہ حصہ اور کم حصے میں کچھ رشتے دار کے ہوتے ہوئے دوسرے رشتے داروں کو زیادہ حصے ملنے میں رکاوٹ بنتی ہے تو ام الحجب مبارہ رکاوٹ بننا انباز, انباز, انباز جا جا سے پورے زمانے میں بعض سے جو حاجب بنتی ہے وہ حاجدان وہ صرف دو ہیں ایک حجب الولدی اولاد کا حاجب بننا ریکوارڈ بننا و حجب بھائی کا بننا یہ دو ہیں ایک اولاد حاجب بنتے ہیں ایک بھائی جو ہے حضرات حجاب بنتے ہیں اولاد کے ان کے لیے بنتے ہیں عمل ولاد اولاد یہ آپ نے سابقہ باتوں سے سمجھ چکے ہوں گے فن یہ اولاد وہی نظر آگاہ چیز جتنا نیچے کو چلے جائیں پوتے پر پوتے اولاد ہیں زخرا کہنا اور وہ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ نول عوان ہے یہ ماں باپ کو روکتے ہیں اولاد ماں باپ کو روکتے ہیں کس شیش ہے کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا اولاد کے ہوتے ہیں ماں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے اولاد نہ ہو تو ماں کو ایک بٹ تین حصہ ملتا ہے تو یہی کہہ رہے ہیں روکتا ہے ماں باپ کو امازادہ اس حصے سے جو اضافی ان سچ ایک برشے سے زیادہ ایک بٹ تین ملتا تھا تو ابھی اس سے جو ہے کم ہو کے ایک برشے پہ آ جائیں گے تو یہ ماں باپ کو روکتا ہے ایک برشے سے زیادہ حصہ جو ملنا تھا ابھی ہاں جی چھ سو ہے تو 600 میں سے ان کو 200 ملنا میں تھا ابھی 100 پہ آ جائے گا اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے حاجب بنتی ہے اولاد ہونے کی مل سوچتا ماں باپ کو ایک بھار چھ ملتا ہے اولاد نہ ہو تو ایک بھارتین ملتا ہے ماں کو اسی طرح اولاد یہ جو جون حاجب بنتی زوج و میاں اور بیوی کے لیے بھی انی نصیب الاعلیٰ ان کے زیادہ حصے میں حاجب بنتی ہے اولاد ہے تو ان کو زیادہ حصہ نہیں ملے گا کم والا حصہ ملے گا وہ کم وہ زیادہ ایسا کیا ہے وہ نصف لذو جو جی کے لیے آدھا ملنا تھا اگر اولاد نہ ہو تو وہ روپ ان بیوی کے لیے اگر شعر کے اولاد نہ ہوتا تو اس کے لیے روپ ایک بار چار ملنا تھا تو وہ نصیب اعلیٰ سے زیادہ حصے سے کم ہو کے فی نصیب الافت اس کے کم ترین حصے کم والے سے پائے گا وہ کیا ہے وہ, وہ روپ ایک بار چار ہیں لزو جو جی کے لیے اب بیوی اولاد ہے تو شوہر کو پھر ایک بار ملیں گے ایک بار چار ملیں گے اور بیوی کے لیے جب شوہر کے اولاد ہیں تو بیوی کے لیے ایک بیٹے نہیں ملیں گے وہ سم ایک بیٹا آٹھ ملیں گے لیز زوجتیں بیوی کے لیے تو اولاد جو ہیں دو ایک, ایک ماں باپ کے لیے حاجب بن گیا اور ایک جو ہے میاں بیوی کے لیے حاجب بن گیا اما حجب الخوت اما بھائی لوگ جو ہے بنتے ہیں زیادہ حصہ ملنے میں فینو یہ لوگ یمن اون الاماں یہ ماں کو روکتے ہیں اما زاد سے ایک بڑے چھ سے زیادہ ملنے پہ کیونکہ بھائی ہو تو ماں, ماں کو جو ہے اولاد نہیں ہے حالانکہ صرف بھائی ہے ماننے والے کا دو تین بھائی ہے تو ماں کو پھر ایک بڑے تین نہیں ملتا ایک بار چھ ملتا ہے کم ملتا پورا آدھا ہو جاتا لہٰذا بھائی صرف ماں کے لیے حاجب بنتے ہیں بھائی کو ہونا ماں اولاد کے لیکن ہے یہ بھی حاجب ہے باسی کے لیے ہاں جی تو یہ جو ہے بھائی جو ہے بھائی حاجب بنتا ہے کہ اس کے لیے بھائی جو ہے بائی کو نہ ایک بندے فوت ہو گیا اس کے اولاد تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ سے ماں کو ایک بار تین ملنا تھا لیکن اس کے بائی ہیں یا بھائی کے اولاد ہیں تو اس صورت میں پھر جو ہے ماں کو لیکن اخوا کہاں ہے کہ یہ جم ہے تو جم کم از کم دو بھائی ہونا چاہیے یا اس کے اولاد ہیں صرف ایک بھائی ہو تو ماں کو حاجب نے ہو پھر ایک بار تین ملے گا ایک خوا جم آئے عرجا قرآن میں بھی جم ہے یہاں بھی جم ہے اللہ مفسرین نے علم فی کی کتابوں میں یہاں دو کم از کم دو بھائی یا اس کی دو اولادی ہونا ضروری ہے تو پھر ماں کو ایک بار چھ نہیں ملیں گے ایک بٹے ایک تین نہیں ملیں گے ایک بار چھ ملیں گے ایک بار تین ملتا تو مثلا جو ہے چھ ہزار میں سے دو ہزار ملنا تھا اب ایک بار چھ ملیں گے تو ایک ہزار ملے گا مثلاً آخری بات سلمات ام اللہ لیکن بہر وہ لوگ باب عرس میں عرص کی باب میں لا یہ جو آدم جن کے لیے کوئی حاجب نہیں بنتی ہے انہیں اپنا حصہ ہر سرحد میں ملتا ہے وہ فلاً ایک تو ماں باپ ہیں ان کا اپنا حصہ یہ ہے زیادہ والا ایسا یا کم والا حصہ لیکن حصہ ان کو مکمل معروم کبھی نہیں ہوتے وزد و جانے اور میاں بیوی ان کو بھی اگر اولاد نہیں ہے تو زیادہ حصہ اولاد ہے تو کم حصہ ماں باپ کے لیے بھی اگر مانے والے کا اولاد نہیں ہے تو زیادہ حصہ اولاد ہے تو کم ہے لیکن مکمل محروم یہ دونوں کبھی نہیں ہوتے ہیں اس لیے ان کو ذویل فروز کہتے ہیں وہ اولاد و اور انسان کا اولاد سلوی جو خود سے پیدا ہوا ہے ان کے لیے بھی کوئی حاجب نہیں بنتے کوئی رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ یہ لوگ دوسروں کے لیے حاجب بنتی ہے اور حاؤلائی لیکن یہ لوگ ہاں جی ماں باپ بھی ہاں جی ماں باپ باقی باول اور اولاد جو ہے یہ حاجب بنتے ہیں یہ غیرم اور دوسروں کے لیے یہ دوسروں کے لیے بنتا ہے جو کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے جو ہے جو کہ درجہ اول کے وارثی نے پھر دادا کو پھر نیچا کے چاچا کو بھائیوں کو نہیں ملتا ہے تو اس لیے فرمائے یہ لوگ جو ہے ہاں جی ما, ماں باپ اور اولاد جو ہے یہ لوگ حاجب بنتے ہیں مانے بنتے ہیں غیرم خود کے غیر کے لیے ہاں ان کو ان کے ہوتے ہوئے دوسروں کو خوش نہیں ملتا ہے صرف ماں باپ کو ملتا ہے اور میاں بیوی کو ملتا ہے اولاد کے ہوتے ہوئے بھی اور ماں باپ دوسرے جوارشن کے لیے بھی حاجب بنتی ہیں لہذا فرماتے ہیں فرما اولا یہ لوگ اولاد اور ماں باپ یہ جب نا دوسروں کے لیے تو حاجب بن جاتے ہیں لیکن والا یوں جب نبادار لیکن ان کے لیے کوئی دوسرا کبھی بھی حاضر نہیں بنتی ہے ایک بندے کے سلبھ اولاد ہے اس کو ان کا حصہ ہر صورت میں ملے گا کیونکہ اصل وارث و انسان کے اولاد ہیں پھر ان کے ماں باپ ہے اور میاں بیوی کے لیے بھی اللہ نے ایک معین حصہ ہاں جی بصورتوں میں اولاد ہے تو کم حصہ اولاد نہیں تو زیادہ حصہ لیکن حصہ ان کا دو حصوں میں سے ایک صورت ضرور ہے تو الحمدللہ جو ہے یہ باول عرش فق کا آج جو ہے ہاں جی پچیس چھبیس اگست اور دروز پیر جو ہے ہاں جی اور دو ہزار انیس کو الحمدللہ ہمارے یہ فقلاحت کا درس جو ہے ختم ہوا جی الحمدللہ جو, ختم ہوا جو میں نے ہماری اس پاک مسلک کے خاران کرامی کے لیے ہمارے اس گروپ میں دو گروہ دو گروپ تھے ایک مرتبہ عرصہ کے نئی معصومات کے نمایاں سے جو پوری پاکستان میں ہیں اور دوسرا جو میران شہید گنمان تھے جو صرف میں ہیں اور ان دونوں کے ممبران میں لا کے تقریباً اسی نوے کے قریب شاگردان عزیز ہیں الحمدللہ میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے فیکے کو مسلسل سنا ہے اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ دو گروپ بنا کے مجھے دس کا موقع بخشا اور ساتھ ہی جو آپ لوگوں کو یہ بھی خوشخبری دیتا ہوں کہ الحمد اس کے تمام درست شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پاس محفوظ ہے جس کسی کو بھی جس خواہر کو برادر کو ضرورت پڑے ہاں جی اور خرصاً خواران گرامی کے لئے جو ہے بہت بڑے سرمایے ہیں جو بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے فقہ سیکھنا چاہیں تو آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر کے یہ پورے دروس لے سکتے ہیں اور میرا بیٹا جو ہے اس کو یوٹیوب پر بھی ڈال لیں فیس بک پر بھی ڈال لیں الحمدللہ اور آپ سب سے میری التماس سے دعا ہے کہ اپنے جواب میں یاد فرمائے کہ تمام خارن گرامی سے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دیں دین کو سمجھے اور دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو توفیق دے دیں اس سلسلے میں میں متوہ سکینہ کے تمام خیران اور میدانیہ شیخ واران کو بھی شکریہ کرتا ہوں اور کراچی انجمن فلاح وبود اور رشیب الطحان صد کا بھی شکریہ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہاں سہولت دیا اور اِسلام یہ درست یہاں پر دے سکیں